عظيم قلم اور ان کے لکھے کی قسم تم اپنے رب کے فضل سے مجنون نہیں اور ضرور تمہارے لیے بے انتہا ثواب ہے اور بے شک تمہاری خوبو بڑی شان کی ہے تو اب کوئی دم جاتا ہے کہ تم بھی دیکھ لو گے اور وہ بھی دیکھ لیں گے کہ تم میں کون مجنون تھا بے شک تمہارا رب خوب جانتا ہے جو اس کی راہ سے بہکے اور وہ خوب جانتا ہے جو راہ پر ہے فَلَا تُطِعِ الْمُكَذِّبِينَ وَادُّو لَوْ تُدْهِنُ فَيُدْهِنُونَ وَلَا تُطِعْ كُلَّ حَلَّافٍ نبیری قطل تو جھٹلانے والوں کی بات نہ سننا وہ تو اس آرزو میں ہیں کہ کسی طرح تم نرمی کرو تو وہ بھی نرم پڑ جائیں اور ہر ایسے کی بات نہ سننا جو بڑا قصبے کھانے والا زلیل بہت تانے دینے والا بہت ادھر کی ادھر لگاتا پھرنے والا بھلائی سے بڑا روکنے والا حد سے بڑھنے والا گناہگار درشت خو اس سب پر تر رہا یہ کہ اس کی اصل میں خطا ان دامان و بنی إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين سنسمه على الخرطوم مُصْبِحِينَ نل يَسْتَثْنُونَ اس پر کے کچھ مال اور بیٹے رکھتا ہے جب اس پر ہماری آیتیں پڑھی جائیں کہتا ہے اگلوں کی کہانیاں ہیں قریب ہے کہ ہم اس کی سور کسی تھوتنی پر داغ لگا دیں گے بے شک ہم نے انہیں جانچا جیسا اس باغ والوں کو جانچا تھا جب انہوں نے قسم کھائی کہ ضرور صبح ہوتے اس کے کھیت کاٹ لیں گے اور انشاءاللہ اللہ نہ کہا فطاف أن على حرثكم إن كنتم صارمين تو اس پر تیرے رب کی طرف سے ایک پھیری کرنے والا پھیرا کر گیا اور وہ سوتے تھے تو صبح رہ گیا جیسے پھل ٹوٹا ہوا پھر انہوں نے صبح ہوتے آپس میں ایک دوسرے کو پکارا کہ تڑکے یعنی صبح سویرے اپنی کھیتی کو چلو اگر تمہیں کاٹنی ہے بل نحن تو چلے اور آپس میں آہستہ آہستہ کہتے جاتے تھے کہ ہر آج کوئی مسکین تمہارے باغ میں آنے نہ پائے اور تڑکے چلے اپنے اس ارادے پر قدرت سمجھتے پھر جب اسے دیکھا بولے بے شک ہم راستہ بہک گئے بلکہ ہم بے نصیب ہوئے قال ألم أقل لكم لو سلم عقل کم لو تو نبی نالمی ال بدنتم کالو یل ن <متحدث> <متحدث> ان میں جو سب سے غنیمت تھا بولا کیا میں تم سے نہیں کہتا تھا کہ تصویح کیوں نہیں کرتے بولے پاکی ہے ہمارے رب کو بے شک ہم ظالم تھے اب ایک دوسرے کی طرف ملامت کرتا متوجہ ہوا بولے ہائے خرابی ہماری بے شک ہم سرکش تھے رب دلنا خیر ان کا نو یا لم امید ہے کہ ہمیں ہمارا رب اس سے بہتر بدل دے ہم اپنے رب کی طرف رغبت لاتے ہیں مار ایسی ہوتی ہے اور بے شک آخرت کی مار سب سے بڑی کیا اچھا تھا اگر وہ جانتے اِنَّ لِلْمُتَّقِينَ عِندَ رَبِّهِمْ جَنَّاتِ النَّعِيمِ اَفَنَجْعَلُ الْمُسْلِمِينَ كَالْمُجْرِبِينَ بے شک در والوں کے لیے ان کے رب کے پاس چین کے باغ ہیں کیا ہم مسلمانوں کو مجلموسا کر دیں تمہیں کیا ہوا کیسا حکم لگاتے ہو کیا تمہارے لئے کوئی کتاب ہے جس میں پڑھتے ہو کہ تمہارے لیے اس میں جو تم پسند کرو ام لکم ایمان علینا بانغت الیوم القیامت ان لکم لما تحکمون سلہم ایوہم بذالک زعیم ام لہم شرکاء فلیأ ان یا تمہارے لیے ہم پر کچھ قسمیں ہیں قیامت تک پہنچتی ہوئی کہ تمہیں ملے گا جو کچھ دعویٰ کرتے ہو تم ان سے پوچھو ان میں کون سا اس کا ضامن ہے یا ان کے پاس کچھ شریک ہیں تو اپنے شریکوں کو لے کر آئیں اگر سچے ہیں فلاسطی خوشیات اب خور حم دل وقد کرو یو دعاؤں نس ولیم جس دن ایک ساق کھولی جائے گی جس کے معنی اللہ ہی جانتا ہے اور سجدے کو بلائے جائیں گے تو نہ کر سکیں گے نیچی نگاہیں کیے ہوئے ان پر خواری چڑھ رہی ہوگی اور بے شک دنیا میں سجدہ کے لیے بلائے جاتے تھے جب تندرست تھے فَذَرْنِي وَمَنْ يُكَذِّبُ بِهَذَا الْحَدِيثِ سَنَسْتَدْرِجُهُمْ من حَيثُ لَا يَعْلَمُونَ نقئی متیم الغم یق تو جو اس بات کو جھٹلاتا ہے اسے مجھ پر چھوڑ دو قریب ہے کہ ہم انہیں آہستہ آہستہ لے جائیں گے جہاں سے انہیں خبر نہ ہوگی اور میں انہیں ڈھیل دوں گا بے شک میری خفیہ تدبیر بہت پکی ہے یا تم ان سے اجرت مانگتے ہو کہ وہ چٹی یعنی تاوان کے بوجھ میں دبے ہیں یا ان کے پاس غیب ہے کہ وہ لکھ رہے ہیں فصبر اب نو مقبو ل تم میرو ابی لنو بلو اب ہو مغمو فج تبہ رب ہُو فج لہو مینسوری تو تم اپنے رب کے حکم کا انتظار کرو تفسیر خزائن العرفان میں ہے جو وہ ان کے حق میں فرمائے اور چندے ان کی ایزاؤں پر صبر کرو کہا گیا ہے کہ یہ آیت جہاد سے منسوخ ہے اور اس مچھلی والے کی طرح نہ ہونا تفصیر خزائن الرفان میں ہے مچھلی والے سے مراد حضرت یونو علیہ السلۃ وسلام ہیں جب اس حال میں پکارا کہ اس کا دل گھٹ رہا تھا اگر اس کے رب کی نعمت اس کی خبر کو نہ پہنچ جاتی تو ضرور میدان پر پھینک دیا جاتا الزام دیا ہوا تو اسے اس کے رب نے چن لیا اور اپنے قرب خاص کے سزاواروں یعنی حقداروں میں کر لیا وما هو الا اور ضرور کافر تو ایسے معلوم ہوتے ہیں کہ گویا اپنی بد نظر لگا کر تمہیں گرا دیں گے جب قرآن سنتے ہیں اور کہتے ہیں یہ ضرور عقل سے دور ہیں اور وہ تو نہیں مگر نصیحت سارے جہان کے لیے صدق اللہ